صبح ادہ تنفس اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگتی ہے